وأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حاضی جہن ملتی یو قذب و بحل مجرمون یطوفون بے آن وبے نہمی منع فب اعلیٰ یورب کما تو قزبان مقصد سورحمان کا مبارک فیک الشن ہر ایک چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے سورت میں یہ مقصد سورت کے آغاز میں الرحمن کے ساتھ اور آخری آیت میں تبارک اسم رب كا دل جلال والاکرام صورت میں انعامات ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے كہ جی انسان پر طرح طرح کی نعمتیں کی ہیں جی اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے آثار ہیں کہ اللہ نے ہر ایک چیز میں خیر اور برکت ڈالی ہے اسی دعوے پر سورت کے آغاز میں دلائل ذکر کیے جاتے ہیں نعمتیں بھی ہیں اور عدلہ بھی ہیں پھر اسی دعوے سے انکار پر سورت کے درمیان میں جو درمیانی رکوع ہے تو اس میں تخویف ذکر کی گئی ہے اور تیسرے رکوع میں بشارت دی گئی ہے منقادین کو اور تابے داروں کو یہاں تک دلائل ذکر کیے گئے کہ کل من علیہ فان سے پھر اس عالم کے فنا کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا اور بقا یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ کی ذات کے لیے بقا اس لیے ہے کیونکہ تمام مخلوق یہ اللہ کو محتاج ہے اور اللہ غنی ہے من یس السماوات والارض سماوات ول اور فی شاءن تمام مخلوق خواہ آسمان میں ہے خواہ زمین میں ہے وہ اللہ کو محتاج ہیں اور اللہ اسے کوئی احتیاج نہیں وہ غنی ہے اسی وجہ سے بقا یہ صرف اسی کی ذات کے لیے لائق ہے اور تمام مخلوق و فانی ہے کہ ان کے لیے دوام نہیں ہے یس من الوہ منفِ سماواتی ولعرد کل یومن ہوفی وہ ہر دن ہر لمحہ یوم بمان لمحہ بھی ہو فی شن وہ اہم کام میں ہے کل یومن ہو فی ش ہر دن وہ اہم کی کاموں میں ہے اور اہم امور میں وہ مشغول ہے مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ ہر لمحہ اور ہر دن یہ اللہ کسی کو موت دیتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے کسی پر کسی سے مصیبت دور کرتا ہے تو کسی کو امتحان میں اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے کسی کو غنی کرتا ہے کسی کو غریب کرتا ہے کسی کو جاہل بناتا ہے تو کسی کو علم دیتا ہے کسی کو عزت اور کسی کو ذلت کل یومن ہوا فی انن <تصفيق> امام بخاری نے بھی یہی معنی کیا ہے کتاب التفسیر میں یکفر غم بن گناہوں کو بخشتا ہے و یکشف و بن اسی طرح لوگوں سے تکلیف کو دور کرتا ہے بعض کو عزت دیتا ہے اور بعض کو ذلت دیتا ہے کل فی ان تو اب یہاں سے صنف رقم ایس سکلان ی سے یہ تخویف دیا جاتا ہے جو غیر منقادین ہے اور تابے دار نہیں ہے تو یہاں سے صنف رغم عیو یہاں سے تخویف دی جاتی ہے اور جہاں تک تلاوت کی گئی تو ان آیات میں سات مرتبہ فبی اعلیٰ یورب کمات و زبان اس کا تکرار کیا گیا ہے سورہ حجر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا لہٰ سب آت ابواب جہنم کے سات دروازے ہیں تو اسی کی مناسبت سے یہاں پہ بھی جی سات مرتبہ جہنم کے تذکرے میں جی ان آیات کا یہ تکرار کیا گیا ہے اور یہ آیت یہ مقرر ذکر کی گئی ہے ہم نے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا تھا کہ جہنم کے تذکرے میں یہاں پہ کون سی نعمتیں ہیں کہ اللہ ان نعمتوں کو گنواتا ہے دراصل یہ جی ایک ہولناک انجام کا پہلے سے خبر دے دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ پیشگی اطلاع دی جائے کہ ایک ایسا یہ انجام اور ایک ایسا منظر یہ آنے والا ہے کہ جس میں ہر کسی کو یہ جی اس کے برے اعمال کی بری سزا وہ دی جائے گی تو پہلے سے کسی کو ایک مصیبت سے آگاہ کر دینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں جہنم کی ہولناکی کے بارے میں اور قیامت کی یہ منظر کشی اس کے بارے میں پہلے سے آگاہ کرنا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا ہے صنفر غلقم ائیوحس کلان لفظی معنی تو یہ ہے کہ آن قریب ہم فارغ ہوں گے لکم تمہارے لیے تو کیا اللہ وہ کسی کام میں مشغول ہیں کہ پھر فارغ ہو جائیں گے اسی وجہ سے امام بخاری کتاب التفسیر میں وہ معنی کرتے ہیں لکم اے صنوحا سے بکم اور آگے وہ وجہ ذکر کرتے ہیں صنوحا سے بکم قریب ہم تمہارے ساتھ حساب کتاب کریں گے وجہ یہ ہے کہ لا یشغلوہ شع کہ اللہ کو کوئی چیز وہ مصروف نہیں کر سکتی دراصل یہ جی کلام عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص وہ دوسرے کے ساتھ یہ جی ایک معاملہ جو ہے وہ کرنے لگتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں ان قریب تمہارے لیے میں فارغ ہوں تو یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں اور یہ گزشتہ جو آیت ذکر کی گئی کل لیومن ہوا فی انن تو یہ اس کے مقابلے میں مشاقلتاً ذکر کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ہر دن ہر لمحہ اللہ اس دنیا میں وہ یہ اہم کی امور کے نمٹانے میں ہے ہر دن ہر لمحہ یہ جی اللہ اہم کاموں میں ہے تو یہ جی آج دنیا میں بہت سارے امور کہ جی اللہ کی طرف سے وہ انجام پا رہے ہیں کسی کو موت کسی کو حیات کسی کو شفا کسی کو مرض یہ تمام چیزیں لیکن کل کو ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ پھر انسانوں کے ساتھ پھر ان کے اعمال کی جزا اور سزا یہ ہوگی اللہ ان کے ساتھ حساب کرے گا سنفرغ لکم تو ان قریب ہم تمہارے ساتھ حساب کتاب کریں گے ائو حسلان فکلان سکل ثقل کا تصنیہ ہے سکل یہ بھوجل کو کہتے ہیں سامان سے لدا ہوا یہ ائو حسلان اور مراد یہاں پہ اس سے ان سو جن ہیں او حسلان یہ اے دو لذی لدی ہوئی مخلوق یعنی انس اور جن اور انسو جن کو سکلان یہ کیوں کہا جاتا ہے یا تو اس وجہ سے کہ ان پر یہ مکلف بنائے گئے ہیں اور ان پر تکلیف کا بوجھ ہے وہ ڈالا گیا ہے تکلیف یعنی انہیں احکام کا پابند بنایا گیا ہے تو ان پر یہ بوجھ لادا گیا ہے اور یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ کریں یہ نہ کریں تو اسی وجہ سے انہیں سقلان کہا جاتا ہے اور یا یہ کہ اس روئے ارت پر بہت ساری مخلوق ہے لیکن پھر ان دو مخلوق کو جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے تو انہیں اللہ نے عقل کی وجہ سے اللہ نے ممتاز کیا ہے تو ان کی عظمت شان کی وجہ سے انہیں ثقلان بھاری کہا گیا ہے اور ان کی عظمت شان کی وجہ سے اور یا ثقلان انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں وہ نیکی کے کاموں کے ساتھ وہ بھوجل ہے یعنی وہ اپنے ساتھ نیکی کا بوجھ وہ لیے ہوئے ہے اور کوئی اپنے ساتھ وہ گناہوں کا بوجھ وہ لیے ہوئے ہے تو یا اس اعتبار سے لکم عن قریب ہم حساب کریں گے تمہارے ساتھ او حس سا اے انسو جن یہ اے دو لدی ہوئی مخلوق یعنی انسو جن اے دو بوجل مخلوق کوئی نیکی کا بوجھ جو ہے وہ لیے ہوئے ہے کوئی برائی کا بوجھ وہ لیے ہوئے کوئی دونوں کا فبی اعلی عرب کماتو کا زبان پس تم کون سی اور یا دنیا میں اللہ نے انسانوں کو یا جنات کو بغیر گناہوں کے پیدا کیا ہے لیکن بعد میں یہ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بوجھل کر دیتے ہیں فبی اعلی آلہ ارب کماتو زبان تو پس تم کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تو قذبان تم دونوں جٹلاؤ گے یا ماشرل ان و تم عیسائت کا تعلق یا تو دنیا سے ہے اور یا یہ کلام یہ آخرت میں ہے پہلے دنیا کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں, میں اپنے آپ کو موت سے بچا لوں گا اور سرے سے میرے ساتھ حساب کتاب ہی نہ ہو سکے گا تو اللہ فرماتے ہیں یا معاشر جن جس طرح سورہ نساء میں کہا گیا تھا کہ اے تکون یدرککم الموت ولو تم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں پہ بھی تم ہو تو تمہیں موت آ گھیرے گی کہ اگرچہ تم بڑی مضبوط آبادیوں کے اندر ہو لیکن موت کا وہ پیغام تمہیں ہر جگہ وہ گھیر لے گا تو یہاں پہ بھی یا معاشر یہ جی اے جنات معشر جماعت کو کہتے ہیں یہ جی اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت ان اگر تمہارے بس میں ہو انتن فضو کہ تم نکل جاؤ انتن فضو یعنی انتخرجو کہ تم نکل جاؤ میں اس آسمانوں کے کناروں سے ولد اور زمین کے کناروں سے فن تو تم نکل جاؤ یعنی اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو اور تمہارے بس میں ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے یعنی اللہ کی اس کائنات سے تم نکلنا چاہو تاکہ تم پر اللہ کا وہ فیصلہ وہ نافذ نہ ہو اور تم موت سے بچ سکو تو فن تو تم نکل جاؤ یعنی کائنات کے ان کناروں سے زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ لا فضو نہ اللہ بسلطان تم نہیں نکل سکتے زمین اور آسمان کے ان کناروں سے یہ جی اللہ بسلطان مگر غلبہ کے ذریعے کہ تم اللہ پر غالب آ جاؤ اور مفسرین کہتے ہیں ولا سلطان اور وہ غلبہ تمہارے لیے ہے نہیں وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو اسی لیے جب تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس صرف ایک ہی آپشن وہ بچا ہے کہ تم اللہ کے حکم کی تابیداری کرو اور تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو لا تنفون اللہ بسلطان۔ تو تم نکل نہیں سکتے ان کناروں سے اللہ بسلطان مگر غلبہ کے ذریعے کہ تم اللہ پر غالب آ جاؤ اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے کہ ایک معنی دنیا میں موت کے ساتھ یا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو اگر تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ کی کائنات سے باہر نکل کر تم اپنی خواہش کی زندگی گزارو تم نے اگر اللہ ہی کی اس کائنات میں رہ کر تم نے زندگی گزارنی ہے تو پابندی تو تم نے اس کے حکم کی کرنی ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ میں نہیں کرتا تو اگر تمہاری یہ طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے تم نکل جاؤ تو پھر نکل جاؤ اور یہ تم کر نہیں سکتے مگر اللہ پر غلبہ پا کر اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے اور یا یہ کلام یہ آخرت میں ہے یوم القیامہ یا معشر الجن والان سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ حساب کرے گا اور میں حساب سے بھاگنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ حساب کتاب نہ کرے تو اے جنات اور انسانوں کی جماعت اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم نکل جاؤ زمین اور آسمان کے ان کناروں سے یعنی کہ اللہ کی پکڑ سے تم نکل جاؤ تو فن فضو تو پھر نکل جاؤ اور تم یہ نکل نہیں سکتے اللہ بسلطان مگر غلبہ کے ذریعے اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے مطلب یہ کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے وہ ضرور تمہارے ساتھ حساب کرے گا لا تنفذون اللہ ب تو یا یہ دنیا کے ساتھ متعلق ہے اور یا آخرت کے ساتھ کون سی, نعمتوں کو کون سی نعمتوں پر تم اپنے رب کی تو تم دونوں مِّن جی چھوڑے جائیں گے تم پر شعد شعاظ اس شولے کو کہتے ہیں کہ جس میں دھواں نہ ہو چھوڑے جائیں گے تم دونوں پر سواد شولے میں نارین آگ کے ونوہسنسن یہاں پہ وہ دھواں مراد ہے یعنی وہ آگ مراد ہے کہ جس کے ساتھ دھواں بھی ہو شاد وہ شولے کے جس میں دھواں نہ ہو اور نحاس وہ آگ کے جس میں دھواں بھی ہو اور یا نحاس پگھے ہوئے تامبے کو بھی کہتے ہیں چھوڑے جائیں گے تم پر شوادن شولے من نارن آگ شواد ماسن اور پگلا ہوا تانبا یہ تم پر چھوڑا جائے گا اور اونڈیلا جائے گا فلا تن تسران تو پس تم دونوں بدلا نہیں لے سکو گے اللہ سے انتقام نہیں لے سکو گے اللہ سے انتصار بدلا لینے کو کہتے ہیں اپنے مقابل پر فتح پانے کو کہتے ہیں اور انتقام لینے کو کہتے ہیں فلا تن غلبہ ن... بدلہ نہیں لے سکو گے تم دونوں کما تو قزبان تو پس تم کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو قزبان تم دونوں گے لاؤ گے فن پس جب پھٹ جائے گا آسمان فکانت وردتن کا دھیان تو پس ہو جائے گا یہ آسمان وردتن وردن جی اصل میں جی گلاب کے پھول کی جو وہ گلابی رنگ ہوتا ہے تو سرخ گلابی کو کہتے ہیں تو فکانت وردتن آج جو آسمان تمہیں سیاح یا یہ نیلا نظر آتا ہے تو یہ سرخ گلابی ہو جائے گا فکان وردتن تو ہو جائے گا یہ سرخ رنگ کا کد دیہان دیہان کے پھر تین معنی مفسرین کرتے ہیں یا تو یہ کہ دیہان تیل کو کہتے ہیں یعنی رنگ میں تو وہ سرخ گلابی رنگ کا یہ ہو جائے گا اور قد دہان اور یا حرارت کی وجہ سے یہ سرخ نظر آئے گا اور پگل کر یہ تیل کی طرح تیل کی مانند ہو جائے گا دہان دوہن تیل کو کہتے ہیں اور یہ سرخ چمڑے کو کہتے ہیں سرخ چمڑا عربوں میں جب بھی کسی کو توفے تحائف جو ہے وہ دیتے تھے تو یہ سرخ چمڑا یہ ان میں کافی معروف اور مشہور تھا تو دیہان اسے بھی کہتے ہیں اور یا دیہان یہ جو یہ تیل کی وہ جو جولچٹ ہوتی ہے اس کے نیچے اسے بھی دیہان کہتے ہیں فکانت وردتن کا تو ہو جائے گا یہ آسمان وردتن سرخ گلاب کی طرح کد دیہان اور تیل کی مانند اور یا کد جی سرخ چمڑے کی طرح قد قذبان تو پس پس تم تم سی نعمتوں پر اپنے رب کی تو تم دونوں لا يسألو ولا جان تو پس اس دن لاس نہیں پوچھا جائے گا عنزم بھی عنزم بھی میں یہ جو ہاج امیر ہے اسے ازمار قبل ذکر کہتے ہیں یعنی زمیر پہلے جو ہے وہ ذکر کی جائے اور اس کا جو مرضی ہے تو وہ بعد میں یہاں پہ تو اس دن پوچھا نہیں جائے گا اس کے گناہ کے گناہ بارے, میں, اس کے جرم کے بارے میں. تو اس کے جرم کے بارے میں مراد کون ہے ان سن. نہ کسی انسان سے اس کے جرم کے اور گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا ولا جان اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا حالانکہ قرآن کی دیگر آیات میں تو کہا جاتا ہے فلنس ان سے میں پوچھوں گا عراف میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا یا اسی طرح کھڑا کرو ان سے پوچھا جائے گا دراصل جی ایک تو یہاں پہ اس کا جواب یہ خود دیا جاتا ہے کہ نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں وجہ یہ کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آگے آیت نمبر اکتالیس میں اس کا جواب خود آتا ہے یعرف المجرمون نبیسی ماہم وجہ یہ کہ مجرم اپنی علامات اور اپنی نشانیوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے تو جب ایک مجرم اس نے اپنا جرم وہ اپنے ہاتھ میں ہی لیے وہ کھڑا ہے اور اس پر اس کی جو جرم کی نشانیاں ہیں تو وہ اس کے چہرے سے وہ ٹپک رہی ہیں تو کہ اس سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سورہ قصص آیت نمبر 78 میں گزرا تھا ولاس الزنو بہم المجرمون مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس کا جرم اس کے چہرے سے آیا ہے یہ بالکل ایسا ہے جس طرح سور عالم ایک سو چھ میں گزرا تھا یوم اس دن بعض چہرے وہ سفید ہوں گے تو جو سفید چہروں والے ہوں گے تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت تم مومن ہو یا تم منکر ہو کیونکہ اس کا وہ سفید چہرہ وہی گواہی کے لیے کافی ہے و تسود اور بعض چہرے وہ سیاہ ہوں گے اور وہ کالے ہوں گے تو یہ کالا چہرہ ہی بتائے گا کیونکہ وہ ایک ظاہری علامت ہے یعرف المجرمون المجرم نبی سی ماہ اور یا اس کے مفسرین نے اور بھی کئی جوابات دیے ہیں اور وہ, یہ. جی اور وہ یہ کہ مجرم سے کہ اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گنا کیا ہے یا نہیں ہاں البتہ اسے جلیل کرنے کے لیے اس سے سوالات وہ پوچھے جائیں گے اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا یہ نہیں ہوگا اور یا یہ کہ قیامت کے مختلف موقف اور پہلے پوچھا جاتا ہے جب اس پر عدالت کی کاروائی وہ چلتی ہے تو پہلے پہلے کیونکہ ابھی اس پر جرم وہ ثابت نہیں ہوا تو پہلے اس سے پوچھ گچھ وہ کی جاتی ہے شروع میں لیکن جب ایک مرتبہ اس پر فرد جرم جو ہے وہ آئد کی جائے وہ کنوکٹ ہو جائے تو پھر بعد میں جب وہ جیل چلا جائے تو پھر اس سے مجرم سے پوچھا نہیں جاتا اب یہاں پہ ایک بندہ ایک مرتبہ جب وہ مجرم ثابت ہو جائے تو پھر اس سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک پوچھنے کی بات ہے تو وہ آغاز میں وہ کیا جائے گا اور بھی بہت سارے جوابات ہیں فَيَوْمَ عَنزم جان پس اس دن پوچھا نہیں جائے گا عنزم اس کے گناہ کے گناہ بارے میں نہ ہی کسی انسان سے نعمتوں پر اپنے رب کی تو کر تم دونوں جٹ لاؤ گے یورف المجرم بسیما پہچانے جائیں گے مجرم گناہگار گار بسیما جی اپنی علامتوں سے اپنی علامتوں سے اور اپنی نشانیوں سے فیوخن نواسی وال اقدام بس وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے نواسی ناسیا پیشانی کے ان بالوں کو کہتے ہیں فیوحد و بن بس پکڑے جائیں گے وہ پیشانی کے بالوں سے والاقدام اقدام اور ٹانگوں سے جیسے ایک مجرم کو دنیا میں اس کے ٹانگوں سے اور سر کے بالوں سے پکڑا جائے اور انہیں بالکل ایک ساتھ کر دیا جائے پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے انہیں پکڑا جائے گا فبئی اعلی ربکما تکذبان پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے ہادی ہی جہنم الٹی یکذب بہالمجرمون اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے الٹی وہ جہنم بے مجرمون کہ جسے جٹلاتے تھے اس جہنم کو المجرمون مجرم وہ بد کردار لوگ نہا و بے نہ یہ توفون اور وہ پھریں گے بے نہا اس جہنم کے درمیان وبے نہمیمن اور گرم پانی کے درمیان یعنی جہنم کی آگ وہ ایک الگ عذاب ہوگا وہ بے نمی اور گرم پانی کے درمیان یہ آتے جاتے رہیں گے طواف کریں گے آتے جاتے رہیں گے آن آن سے مراد کھولتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی یہ جی انا یعنی انین یعنی وہ شدید حرارت والا اور نہایت گرم جس طرح سورہ غاشیہ میں بھی آتا ہے تسقہ من عین ان آنیا وہ انہیں وہ گرم چشمے سے وہ پلایا جائے گا تو یہاں پہ بھی آن کھولتے ہوئے وہ گرم پانی کے درمیان اور جہنم کے درمیان یہ آتے جاتے رہیں گے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تُكذِّبَان تم دونوں گے تو یہاں پر جہنم کے عذاب کا وہ تذکرہ وہ ختم ہوا سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ ان قریب ہم حساب کریں گے تمہارے ساتھ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ کہ اے, اے دو بھاری مخلوق اور اے دو لدی ہوئی مخلوق کہ تم پر تکلیف جو ہے وہ لادی گئی ہے اور یا تم گناہوں سے لدے ہوئے ہو فَبِعَئِئِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تُقذِّبان تم دونوں گے یا معشر الجن والان سے اے جماعت جنات کی اور انسانوں کی اگر تمہارے بس میں ہو اور تمہاری طاقت ہو کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے فنفودو تو نکل جاؤ اور تم نکل نہیں سکتے اللہ بسلطان مگر اللہ پر غلبہ پانے کے ذریعے اور وہ تمہارے لیے نہیں ہے فبی ای علائی ربک ما تکذب ان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹھلاو گے اور چھوڑے جائیں گے تم دونوں پر شواذن شولے منارن من آگ کے ونحاسن اور پگلا ہوا تانبا پس تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے اللہ سے پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹھلاو گے اور پس جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا یہ وردتن سرخ گلابی کا دہان جیسے سرخ چمڑے کی طرح یا تیل کی وہ جو تلچٹ ہے اس کی طرح یا تیل کی طرح رب قذبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں یعنی کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور پہچانے جائیں گے مجرم گناہگار بسیما ہم اپنی نشانیوں اور علامتوں سے تو پس انہیں پکڑا جائے گا بن نواسی پیشانی کے بالوں سے والاقدام اور ٹانگوں سے پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے کہ جس پر جسے جٹلاتے تھے مجرم وہ گناہگار لوگ اور آتے جاتے رہیں گے بینہا اس جہنم کے درمیان وبین حمی من آن اور اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے واخر و دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین